رحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم, عليهم ولا الظالمين ہم کو سیدھے راستے پر ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا فضل و انعام کیا جن پر تیرا غصہ بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بھٹکے سبحان ن رب کا ربی الزت عما یسفون وسلام عالل مرسلی والمد اللہ رب العالمین عالمین گزشتہ بہت سے درسوں میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ سرات مستقیم جس کی طلب ہر نمازی اور ہر مسلمان کرتا ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر من علیہم لوگ چلے تھے یعنی انعامتا علیہم کا راستہ موضوب علیہم ان کی راہ سرات مستقیم نہیں ہے اور زالین کا راستہ بھی سرات مستقیم نہیں ہے رات مستقیم وہ راستہ ہے جس پر ان علیہم چلے انعامتا علیہم کون ہے اس کی ہم بہت دفعہ وضاحت کر چکے مینن نبی صدیقین و شہدا و صالحین یعنی انبیاء کا راستہ سرات مستقی میں وہی راستہ ہے صدیقین کا وہی راستہ ہے شہداء کا اور وہی راستہ ہے بزرگان دین کا اولیاء اللہ کا دوسری وضاحت جو ہم کر چکے سمجھا چکے بیان کر چکے آپ سن چکے وہ یہ ہے کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس میں عبادت و پکار ہوگی تو صرف کس کی اللہ اس رستے میں شرک والی بیماری غیر اللہ کی پکار والی بیماری نہیں ہوگی اور مغزوب علیہم یعنی یہودی ان کے رستے میں ان کے مذہب میں ان کے دین میں غیر اللہ کی پکار موجود ہے وہ حضرت عزیر کو پکارتے ہیں وہ حضرت موسا کی عبادت کرتے ہیں اور زوالین اس دعا کم کرو بھائی کم کرو آم زالین آم یعنی عیسائی ان کے رستے میں اور ان کے مذہب میں حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کی پکار موجود ہے اور مشرقی مکہ ان کے رستے میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل لات منات عزا مناف حبل یعنی اولیاء اللہ اور انبیاء کی پکار ان کی عبادت ان کے نام کی نظر و نیاز یہ سب موجود ہیں خلاصہ اس پوری بحث کا یہ نکلا کہ جن لوگوں کے رستے میں حضرت عزیر کی پکار موجود ہے جن کے دین میں اللہ کے سوا نبیوں کو پکارنا موجود ہے وہ رستہ مغزوب علیہم کا رستہ ہے جس رستے میں حضرت عیسیٰ مائی مریم کی پکار موجود ہے وہ زالین کا ہے کاسائیوں کا عیسائیوں کا رستہ ہے نمازی کہنا یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہودیوں کے رستے پر نہ چلا اور مجھے عیسائیوں کے رستے پر بھی نہ چلا بلکہ مجھے انعامتا علیہم کے رستے پر چلا یعنی جس رستے میں اللہ کے ساتھ حضرت عزیر کو پوجا جائے حضرت عزیر کی پکار کی جائے حضرت عزیر کی نظر نیاز دی جائے حضرت عزیر کو مشکل کشا مانا جائے اس رستے پر بھی نہ چلا یہ یہودیوں کا رستہ ہے اور جس رستے میں اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو پکارا جائے ان سے مدد طلب کی جائے ان کو مشکل کشاب گردانا جائے ان کے سجدے کیے جائیں ہمیں ان کے رستے پر بھی نہ چلا یہ عیسائیوں کا رستہ ہے اور جس رستے میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو لات منات عزا مناف حبل کو پکارا جائے ان کی عبادت کی جائے ان کو مشکل کشاب مانا جائے ان کے رستے پر بھی نہ چلا یہ مشرقین مکہ کا رستہ ہے یا اللہ ہمیں اس رستے پر چلا جس رستے میں بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے صرف اور صرف تیری پکار کی جائے یہ محمد عربی کا رستہ ہے صلاح وسیم سرات الزینہ انتا یہ رستہ ہے ان امتا علیم کا اور یہی ہے سرات مستقیم جس کو خود فاتحہ میں بیان کیا اییا کا نابو و نستعیل ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جس رستے میں خالص اللہ کو پکارا گیا ہو جن لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں زندگی کے نشیب و فراز میں زندگی کے دکھ اور سکھ میں زندگی کی فتح اور شکست میں زندگی کے امن اور بد امنی میں چین اور بے چینی میں جن لوگوں نے بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست خالص تجھے پکارا ہو وہ ہے انتا علیہم یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر اب میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا انمتا علیہم علیہم کے جو چار درجے بیان ہوئے ان میں پہلا درجہ کون سا تھا میں اب اس کی تفصیل نہیں کر سکتا ایک ایک صفحہ میں آپ کو کھلوا کے دکھاؤں قرآن پاک کا اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں آپ سمجھتے چلے جائیں گے اور وہ سب چیز قرآن پاک میں موجود ہوگی میں اس کا ذمہ دار ہوں آدم علیہ السلام نے مسائب میں گھر کے اور مشکلات میں گرفتار ہو کے جب انہیں آسمان سے نکال دیا گیا اور وہ زمین پہ بے آسرا پھرتے تھے اور کوئی مونس سو غمخار ان کا نہیں تھا تین سو سال تک انہوں نے رب کو منانے کی کوشش کی لیکن رب نے انہیں رسید نہیں دی تین سو سال کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور اما ہوا نے کس کو پکارا تھا ربانہ انل حضرت آدم کا سرات مستقیم کیا بنا کس کو پکارنا آزید. اللہ ہی کو پکارنا حضرت آدم نے اللہ ہی کو پکارا تھا حضرت نو علیہ السلام کشتی کے ملح بنے ہیں پانی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے یہ کشتی میں سوار ہو گئے انہوں نے لوگوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا ہے گردار میں کشتی ہے بمر میں کشتی ہے یہ کشتی کے ملاح بنے ہوئے ہیں قرآن اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتی ہے بسم اللہ ہے مجرحا بسم اللہ ہے و مرسا اللہ کے نام کی برکت سے ہے اس کشتی کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی حضرت نو نے کشتی میں کس کو پکارا تھا اللہ کو حضرت نو کا سراط مستقیم کیا بنا کا ناب کا نسعیم انہوں نے بھی اپنے اللہ کو پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء بھی ہیں رئیس الماہدین بھی ہیں خلیل اللہ بھی ہیں ان کی قربانیاں اتنی ہیں کہ قرآن نے ان کو پوری امت قرار دیا ہے ان ابراہیم کان امتن کانتن انہیں امت قرار دیا انہوں نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اللہ کی رضا کے لیے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آئے اللہ نے کہا والد کو چھوڑ دے انہوں نے دوسری بات نہیں کی اللہ نے کہا گھر چھوڑ دے انہوں نے کہا جو تیری مرضی ہو اللہ نے کہا وطن چھوڑ دے انہوں نے فوراً بات کو مان لیا اللہ نے کہا خاندان کو چھوڑ دے انہوں نے بات کو مان لیا اللہ نے کہا نوے سال کے بعد اکلوتا بیٹا جو تجھے دیا ہے نا اس کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلا پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں ہے اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا وہ بیٹا جب ساتھ ساتھ بھاگنے کے قابل ہوا اللہ نے خام میں کہا اس کے گردن پہ چھری رکھ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے پھر اپنی جان اپنا جسم اپنا وجود آگ کے حوالے کیا ہے جب آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے کئی دنوں سے اسے جلایا گیا ہے مفسرین کہتے ہیں اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو آگ کی تپش کی وجہ سے وہ جل کے آگ میں آ جایا کرتا تھا اتنی اس آگ میں تپش ہے اتنی اس آگ میں بلندی ہے ان کو چکے میں ڈال دیا گیا ہے ان کو جھولا جھلایا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو آگ میں پھینکتے ہیں اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا کہ تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے تم کہتے تھے یہ خون بہائیں گے ذرا میرے بندے کو دیکھو وہ چکے میں بیٹھا ہوا ہے میری توحید کی خاطر اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے میرے دین کی خاطر اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو سو فیصد یقین ہے کہ چند سیکنڈوں کے بعد میرا جسم آگ کے حوالے ہو جائے گا لیکن میرے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہو اس میں گھبراہٹ نہیں ہے اس میں غم نہیں ہے اس میں اداسی نہیں ہے اداسی کی پرچھائیاں اس پہ نہیں ہوئی ہیں جبریل ارض کرتے ہیں یا اللہ تیرا پیغمبر جو تیرے لیے مار کھاتا ہے تیرا پیغمبر جو تیرے لیے آگ میں جا رہا ہے پھر تو اس کی مدد کرنا یا اللہ اللہ نے فرمایا تم جاؤ اس سے جا کے پوچھ کے تو آؤ ضرورت ہے اسے تمہاری جبریل امین آئے ملائکہ ان کے ساتھ آئے جبریل کہتے ہیں ابراہیم یہ آگ یہ بارش برسانے والا فرشتہ کہو تو بارش برسا دیتے ہیں یہ جھکر چلانے والا فرشتہ کہو تو جھکر چلا دیتے ہیں چنگاریاں دشمنوں کے گھروں میں ڈال کے ان کو بھسم کر کے رکھ دیتے ہیں بولو ہل کا من حاجتن جبریل کہتا ہے تفسیر مظہری والے نے نقل کیا جبریل کہتا ہے ہل کا من حاجتن تیری کوئی حاجت ہے تیری کوئی ضرورت ہے میں سید الملائکہ میں ملائکہ کا لین لاد آ ہوں ہلکا من حاجت کوئی حاجت ہے تو پیش کرو اور چکے میں ڈالے ہوئے ابراہیم جبریل امین کی پیشکش کے جواب میں کہتے ہیں حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ ہے اور جب جبریل کہتا ہے کہ اس اور کو کہو نا وہ تو تیرا منتظر بیٹھا ہے اس اور کو کہو کہ وہ تیری مدد کرے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں سید الملائکہ ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے اور پھر انہوں نے جو جملے کہے تھے جو جملے انہوں نے کہے حدیث نے اور مفسرین نے ان جملوں کو نقل کیا حضرت ابراہیم نے پھر جبریل سے زین ہٹا کے پڑھنا شروع کیا حسبی اللہ و نی مل وکیل نی مل مولا و من نصیر حسبی اللہ ہم بڑا پڑھتے ہیں بچہ گرنے لگے ٹھوکر کھائے تو ہماری عورتیں کہتی ہیں حسبی اللہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے کسی بندے سے حسبی اللہ اتنا خوبصورت جملہ ہے اس میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے اس جملے میں اتنی سفرت بھری ہوئی ہے کہ اگر بندہ سمجھ کے پڑھ لے دنیا کا کوئی وہم و گمان اس کے دل میں اور کسی کی طاقت کا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا ہسبی اللہ مجھے میرا اللہ کافی ہے حسبی اللہ مجھے میرا اللہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے حسبی اللہ مجھے میرا اللہ کافی ہے حضرت ابراہیم نے جلتی ہوئی آگ کے سامنے کس کو پکارا تھا تو پھر انعامتا علیہ رستہ وہ جو سرات مستقیم ہے وہ کیا بنا کہ ہر حاجت میں ہر مشکل میں ہر تکلیف میں غائبانہ پکار کرنی ہے مدد کے لیے تو وہ پکار کس کی کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے حضرت موسا علیہ السلام ہے یہ کلیم اللہ ہیں یہ صاحب تو پیغمبر ہے ان کا مقام انبیاء میں ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے یہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور راستہ اپنا لیا بحر کلزم والا جو بحر کلزم کی طرف راستہ جا رہا ہے اللہ نے اس راستے پہ پیغمبر کو ڈال دیا ہے پیچھے سے فرآون کو پتا چلا کہ موسا اپنی قوم کو لے کے بھاگ گیا ہے تو فرآون نے لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر ان کا تعاقب کیا ہے ان کا پیچھا کیا ہے یہ بحر کلزم کے کنارے پہنچ گئے ہیں آگے راستے بند ہیں نہ کوئی جہاز نہ کوئی کشتی ہے اور سمندر تھاتے بہر سمندر تھاتے مار رہا ہے انہوں نے جو مڑ کے پیچھے دیکھا تو فراؤن کا لشکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو ذبح کرتے چلے جائیں گے سمندر کے حوالے کرتے چلے جائیں گے فرعون ظالم ہے یہ تو پیدا ہوتے بچے کو قتل کر دیا کرتا تھا ہم تو بغاوت کر کے بھاگے ہیں یہ ہمیں قتل کر دے گا تو وہ حضرت موسا علیہ السلام کو کہتے ہیں انا لمد رکول پکڑے گئے پکڑے گئے فراؤن پیچھے سے آگے سامنے سمندر ہے دائیں پہاڑ ہے بائیں پہاڑ ہے بھاگنے کے راستے بند ہو چکے ہیں انعالمرکول ہم پکڑے گئے ہیں یہ مار کے رکھ دیں گے پیغمبر کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اکبر کتنا زبردست ایمان ہے پیغمبر کا پیغمبر دیکھ رہا ہے سامنے سمندر ہے موجے ٹھاٹھیں مار رہی ہیں پیغمبر کو نظر آ رہا ہے پیچھے فراون ہے اس کے ساتھ لاکھوں کی فوج ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ان تمام حالات کے باوجود جب قوم نے ہتھیار ڈال دیے قوم حوصلے ہار چکی ہے اس وقت حضرت موسا کہتے ہیں کلہ ان ربی ان ربی میرے ساتھ کون ہے بولو کو پکارا مصیبت میں گھر کے پیغمبر نے کس کو پکارا انا مائی یا ربی میرے ساتھ میرا رب موجود ہے سیاح دین وہ مجھے ضرور رستہ دکھائے گا وہ مجھے اس طرح مجھے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑے گا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وہ لاٹھی جو کبھی زمین پہ پھینکتے ہو تو سانپ بن جاتی ہے وہ لاٹھی جو کبھی پتھر پہ مارتے ہو اس سے بارہ چشمے جاری ہو جاتی ہیں اس لاٹھی کو سمندر کے کنارے پہ لگائیے مارنا تیرا کام ہے اور بارہ رستوں کا خشک کر دینا میرا کام اللہ نے پھر پکار کو سنا بھی ہے تو حضرت موسا علیہ السلام انمتا علیہ ہم ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں ان آمتا ہم کا رستہ دکھا تو حضرت موسا کا رستہ کیا بنا مصیبت اور مشکل میں گھر کر کس کو پکارنا ہے گائبانہ کس کو بلانا ہے مدد کس سے طلب کرنی ہے ایک اور پیغمبر ہے ایک اور پیغمبر ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے اس کی عمر ایک سو بیس سال ہو گئی ہے اس کی بیوی کی عمر نوے سال ہو گئی ہے اولاد سے اللہ نے محروم کر رکھا ہے ایک دن ایک بچی کے کمرے میں دیکھتے ہیں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں تو پوچھتی ہیں انالک لکھا یہ منڈی کسی میں موجود نہیں ہے تیرے پاس کہاں سے آ گئے یا ان کا موسم کوئی نہیں انا زمانیاں ان کا موسم کوئی نہیں تیرے پاس کیسے پہنچ گئے تو مریم کہتی ہے ہوا من ان اللہ یہ اس نے بھیجی ہے جو موسموں کا پابند نہیں ہے موسموں کا پابند نہیں ہے اس نے بھیجی ہیں مریم نے بات کی پیغمبر کے دل میں اتر گئی قرآن کہتا ہے ہونا دعا کا دا جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا مریم کے سامنے بے موسم پھل تھے ان سے پوچھتے ہیں اسی پاؤں پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں حیرانگی میں یہ کہاں سے آ گئے اور مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں قرآن کہتا ہے ہنالک میرے پیغمبر نے قدم وہاں سے نہیں اٹھایا اسی جگہ دعا زکریا رب پکارا زکریا نے کس کو بولو لو داز ربہو داد کریا ربہو اور اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ربے لا تذرنی فردا وان تیر الوارسی رب حبلی مل لا ضریتن تیبہ طیبہ انکا سمیع دعا او میرے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد دے, دے دے دعاؤں کا سننے والا تو تو ہی انکا انگ کا سمی پکارے سننے والا تمہیں تیرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں تیرے سوا ہائیتے سننے والا کوئی نہیں تو مجھے بیٹا عطا کر دے میرے اللہ تو پکاروں کا سننے والا ہے مجھے ایک بچہ دے دے ایک لڑکا دے دے اللہ نے فرمایا یا زکری انشیروں کا بے غلام نسم ہوں میرے پیغمبر تو نے کم مانگا ہے اپنی جھولی کے مطابق مانگا ہے اپنے دامن کے مطابق مانگا ہے اپنے ضرب کے مطابق مانگا ہے اور میں نے اپنی سخاوت کے مطابق دینا ہے تو نے بیٹا مانگا ہے ہم بیٹا بھی دیں گے آسمانوں سے نام رکھ کے بھی دیں گے اور جب یہ بیٹا بڑا ہو جائے گا اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا سرات مستقیم کیا بنا کس کو پکارنا اللہ کو پکارنا یہ ہے انامتا علیہم کا رستہ جو ہم دعا مانگتے ہیں سراۃ الزین انامتا علیم تو انامتا علیہ کا رستہ یہ بنا کہ مسائب اور مشکلات میں تکلیفوں اور دکھوں میں مصیبتوں میں گر کے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے ایک جگہ بھی دیکھیے سفر نمبر دو سو ستانوے سورت کا نام ہے سورت انبیاء پارہ ہے سترہ سترہ پارہ سورت کا نام سورت انبیاء سفر دو سو ستانوے آیت نمبر ستاسی بالکل آخری سطر پہ چلے جائیے دو سو ستانوے کے آخری سطر پہ جائیے جی آیت نمبر ستاسی ہے جی وزنون ازاحبا مغازبا یاد کر مچھلی والے پیغمبر کو زنون مچھلی والا پیغمبر اس اسبا جب چلا گیا مغازبن غضبناک ہو کے قوم سے غصے میں قوم کو وہی چھوڑا خود شہر کو چھوڑ کے چلا گیا فضنا اس نے گمان کیا تھا اللہ نقدر درا کہ ہم اس کو ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے کہاں جائے گا ہماری سلطنت سے تو باہر نکل کے نہیں جا سکتا یہ پیار کا جملہ ہے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ایک جملہ بول رہے ہیں فضنا وہاں سے جو نکل کھڑا ہوا میرا پیغمبر اس نے گمان کر لیا تھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے فنادا فض ظلمات درمیانی واقعے کو چھوڑ دیا وہ کسی اور جگہ پہ بیان کیا قرآن اصول بیان کرتا ہے درمیانی واقعہ چھوڑ کے ایک دریا پار کرنا ہے پیغمبر ایک کشتی میں بیٹھ گئے کشتی گردام میں آ گئی انہوں نے کہا کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے بھائی وہ کشتی سے باہر چھلانگ لگائے تب کشتی چلے گی یا کہنا مجھے چاہتے تھے کہ کشتی پہ بوجھ زیادہ ہو گیا ہے ایک بندے کو قربانی دینا ہوگی جو بھی دے کہ قرا ڈال لو قرآن دازی کی گئی نام نکل آیا حضرت یونس کا لوگوں نے کہا نہیں یہ بڑا نیک سیرت آدمی ہے خوبصورت آدمی ہے دوبارہ قرآن دازی کرو قرآن دادی دوبارہ کی گئی نام پھر حضرت یونس کا نکلا لوگوں نے کہا نہیں یہ بہت شریف آدمی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے سے بارہ قرآن دادی کرو سے بارہ قرآن دادی کی گئی نام پھر نکل آیا یونس کا علیہ السلام اب معاملہ کچھ اس طرح بن گیا کہ اللہ کا زندہ پیغمبر پیغمبر اور وہ زندہ اگر وہ کشتی کے اندر بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے اور پیغمبر کو کشتی سے باہر نکالا جائے تو کشتی چلتی ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا لوگوں کشتی کا ڈبونا اور کشتی کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ میرے اختیار میں اگر یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی گردام میں نہ آتی جس کشتی میں زندہ پیغمبر موجود ہے حضرت یون وسلم اسلام نے خود چھلانگ لگائی کشتی سے باہر چھلانگ لگائی اللہ ہیں ہم نے ایک مچھلی کو حکم دیا آؤ میرے پیغمبر کو نگلو لیکن یہ تیری خوراک نہیں ہے تیرا پیٹ اس کے لیے ہم نے قید خانہ بنایا ہے تیرے پیٹ میں لکڑ ہزم پتھر ہزم لیکن میرے یونس کا ایک بھی بی نہیں ہونا چاہیے اس کو اپنے پیٹ میں سمالے حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس مصیبت کا اس دکھ کا اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہو تصوراتی دنیا میں جا کے ذرا سوچئے تو صحیح پیغمبر ہے پورے کا پورا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں مچھلی اسے نگل چکی ہے مچھلی سمندر کی تہ میں پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں مچھلی سمندر کے تہ میں قرآن کہتا ہے فنادا فضول مات تین اندھیروں میں پکارا ایک رات کا اندھیرا ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا سمندر کی تہہ کے اندھیرے کا اندازہ تو کی کیجیے کیسی کیسی تکلیف آئی کیسے دکھ میں پیغمبر آیا ہے قرآن کہتا ہے فنادا فض ظلمات پس پکارا اس نے فض ظلمات اندھیروں میں اللہ اللہ الا انتا نہیں ہے کوئی الہ اللہ انتا مگر مگر تو نہیں ہے کوئی معبود مگر تو سبھانک اور تیری الوہیت میں کوئی شریک بھی نہیں تیری مابودیت میں کوئی شریک بھی نہیں سبحانک تو پاکیں شریقوں سے تو پاکیں نائبوں سے تو پاکیں وزیروں سے پاک ہے مشیروں سے تو پاک ہے آزیوں سے بےکسیوں سے لاچاروں سے سبھانک انی کم تو منظالمین بے شک ہوں میں نا انصافوں میں سے انصاف یہ نہیں تھا مجھے وہ شہر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا مجھے قوم کے ایمان سے مایوس ہو نہیں ہونا چاہیے تھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ پیغمبر جب باہر نکل آئے شہر سے تو یہ کہہ کے کہ عذاب آیا سو آیا تو قوم نے کہا پیغمبر چلے گئے ہیں اور کالی بدلی جو اٹھتی قوم نے دیکھی ساری قوم ڈر گئی انہوں نے کہا کہیں یہ وہی عذاب نہ ہو جس کا وعدہ یونس کرتا تھا وہ اپنے بچوں کو جانوروں کو چوپاوں کو اپنی عورتوں کو کھلے میدان میں آ کے روئے چیسے چلائے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں رب سے توبہ کی معافی مانگی اللہ نے فرمایا جب عذاب کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں ہم کسی قوم کی توبہ قبول نہیں کیا کرتے لیکن یونس کی قوم نے ایسی توبہ کی کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لی ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ان کی توبہ قبول ہو گئی یہ اس مصیبت میں پھنس گئے لیکن حضرت یونو صلی اللہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں لا الہ الا ہے توجہ میں نے تمہیں آپ کو الہ کا مینا سمجھایا تھا. بڑا میں نے زور لگایا تھا الہ کون ہوتا ہے معبود معبود کون ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے عبادت کیا ہوتی ہے عبادت وہ کام بنتا ہے جس کے پیچھے کتنے عقیدے ہو دو ایک وہ عالم الغیب ہے اور ایک وہ نفع نقصان کا مالک ہے یہ دو عقیدے ہر تعظیم کو کیا بناتی ہے عبادت بناتے ہیں ذرا دیکھیے حضرت یونس یہ نہیں کہتے مولا میری پکارے سن نہیں کہا مولا مجھے مچھلی کے پیڑ سے باہر نکال نہیں کہا یہ دونوں جملے نہیں بولے مجھے مچھلی کے پیڑ سے باہر نکال میری پکارے سن نہیں کہا بلکہ حضرت یونس نے میں ماں نے کلام کیا فرماتی ہیں لا الہ علا کر او الہ کا مینا یہاں الہ کا کیا مہنا ہوتا ہے یہاں لا الہ الا انتا نہیں, نہیں یہی میں بن سکتا ہے اور کیا مہینہ بن سکتا ہے میری پکاریں تین اندھیروں میں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں اور پکار اور کیا مہینہ بن سکتا ہے میری پکاریں تین اندھیروں میں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں اور پکار سن کر مچھلی کے پیٹ سے تیرے سوا باہر نکالنے والا بھی کوئی نہیں یہ کہنا چاہتے تھے لا الہ اللہ انتا الا وہ ہوتا ہے جو گائے بانا پکارے سنتا ہے الہ وہ ہوتا ہے جو مشکلیں حل کرتا ہے الہ وہ ہوتا ہے جو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے لا الہ الا انت سبحان کم من منزالمین قرآن کہتا ہے فست جب لہو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا فست جب لہو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا وہ نجئی نہ ہو منل میں من اس دکھ سے اس مصیبت سے ہم نے نجات دے دی وہ کزال کا سبحان اللہ کزال کا نن حضرت یونس پر بہت بڑی مصیبت آئی اتنی بڑی مصیبت کسی اور بندے پہ نہیں آ سکتی زیادہ سے زیادہ بندہ ہوگا تو جیل چلا جائے گا لیکن یہ مچھلی کے پیٹ سے بڑھ کر مصیبت نہیں زیادہ سے زیادہ ہوگا تو بندہ بیمار ہو جائے گا یہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے بڑھ کے مصیبت نہیں زیادہ سے زیادہ کسی کاروباری معاملے میں پریشان ہو جائے گا لیکن یہ مچھلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے سے بڑھ کے غم نہیں سب غم اس سے کم میں غم سب سے بڑا غم تھا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا اللہ نے فرمایا مچھلی کے پیٹ میں میرا پیغمبر گیا تین اندھیروں کے اندر اس نے مجھے پکارا لا علا انتا سبحان کا اس نے مجھے بلایا میں نے اس کی بات کو سنا اس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا کزا لکھا ننجل مومنین اسی طرح کوئی مومن ہم کو پکارے تو ہم اس کو بھی نجات دے دیتے ہیں زال کا ننجل اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو کہتے ہیں نا کہ کوئی مصیبت ایسی دکھ ایسا جو چل نہ رہا ہو تو یہی وظیفہ پڑھنا چاہیے لا اللہ الا انت سبحانک انی کن لیکن اندھیرے میں وقت بے شک مقرر کر لے دن میں بھی تو اندھیرا کر لے کھڑکیاں دروازے بند کرے کمرے میں اندھیرا کر لے اندھیرے میں یہ وظیفہ پڑے تصور زین میں یہی ہونا چاہیے کہ جس پیغمبر نے یہ جملے کہے تھے وہ بھی اندھیرے میں تھا فنادا فض علمات اندھیروں میں پکارا میں نے اس کی نقل اتاری ہے میں بھی ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں یا اللہ نے یونس کو نجات دے کے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا میری مصیبت میرا دکھ میرا گم میری پریشانی اس سے بڑی پریشانی نہیں ہے اور توں نے قرآن میں وعدہ بھی کیا ہے کزال کا ننجل موم نیند اسی طرح ہم بچایا کرتی ہیں اسی طرح ہم نجات دیتی ہیں مومنوں کو یونس کو پریشانیوں سے نجات دینے والے میرے اللہ مجھے بھی اس پریشانی سے بچاؤ یہ بندہ وظیفہ پڑے اس کی جتنی تعداد بندہ مقرر لیکن تصور ذہن میں یہی رہنا چاہیے سمجھانا آپ کو یہ چاہتا تھا بات بڑھ گئی بات طویل ہو گئی کہنا یہ چاہتا تھا انتا عل کا رستہ جو ہے وہ نبیوں کا رستہ ہے من النبی اور نبیوں کا رستہ قرآن نے کیا بتایا کہ وہ مصیبتوں میں دکھوں میں غموں میں پریشانیوں میں تکلیفوں میں جنگوں میں کشتیوں میں بیٹھ کے اور بیٹے کے لیے یا آگ سامنے جڑ رہی ہے مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں تو وہ کس کو پکارا کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا بائیو نادا نادا ربہ اور ایوب نے پکارا اپنے نے انی مسن یزر مونا مجھے تکلیف لگ گئی وان تارہم راہمین تم سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے اٹھارہ سال سے بیمار ہیں اٹھارہ سال سے گوشت ختم قوت ختم ہمت ختم طاقت ختم ہڈیاں اور چمڑا اس کا مجسمہ اللہ کا پیغمبر گاؤں والوں نے باہر نکال دیا اولاد مر چکی ہے بیٹیاں مر چکی ہیں زمینیں تباہ ہو چکی مکان گر چکے ہیں ایک بیوی ایک پیغمبر وہ بیمار بیٹے دنیا سے چلے گئے بیٹیاں بھی دنیا سے چلی گئیں پھر پیغمبر نے اٹھارہ سال کے بعد پکارا او میرے اللہ میں بیماری میں پھنس گیا مجھ کو تکلیف لگ گئی تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے مولا مجھے شفا دے دے مولا مجھے صحت دے دے مولا میری بیماری کو دور کر دے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تُو نے صرف صحت مانگی ہے نا میرے پیغمبر تُو نے صرف شفا مانگی ہے نا میں تجھے صحت بھی دوں گا شفا بھی دوں گا جوانی بھی لٹاؤں گا اور اگر میں چاہوں تو پھر تیری بیوی کو جوان کر کے تیری اور اولاد پیدا ہو اور لڑکیاں پیدا ہو لیکن میرے پیغمبر اور اولاد پیدا ہو تو لطف نہیں آئے گا جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ ایک ایک مرے ہوئے بچے کو آواز لگاتے جاؤ ساری اولاد بھی زندہ کر دیتے ہیں. تیرے بیٹے بھی زندہ کرتے ہیں تیری بیٹیاں بھی زندہ کر دیتے ہیں اللہ کو پکارا اللہ نے سنا اور مانگے سے زیادہ عطا کیا کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہر پیغمبر نے ہر ولی نے ہر صحابی نے پکارا ہے مصیبت میں تو کس کو پکارا ہے حضرت علی المرتع رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے میدان میں کس کو پکارا تھا جب ان کے ہاتھ میں تلوار دی گئی جب ان کو جھنڈا تھمایا گیا اور وہ قلعے پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ اکبر خبر اللہ اکبر حضرت علی نے اللہ کو پکارا تھا اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مصیبت و مشکل میں گھر گئے تھے تو حضرت حسین نے بھی کس کو پکارا تھا کس کو بلایا تھا حضرت حسین نے کہا تھا ال... یا ربنا یا ربانہ اخبر جدنا حسینوں کا مقتول نسلوں کا زائو یا ربانہ اخبر جدنا او میرے رب میرے نانے کو خبر کر سمجھو گے کوئی نہیں سمجھے یا ربنا اخبر جدنا او میرے رب او میرے پالن ہار اخبر جدنا میرے نانے کو خبر کر میرے نانے کو بتا حسینوں کا مقتول و نسلوں کا زائو تیرا حسین آج قتل ہو رہا ہے تیری نسل آج دنیا سے ختم ہو رہی ہے تو حضرت حسین نے بھی پکارا تو کس کو پکارا اللہ کو پکارا تو ولیوں کا صحابیوں کا اولیاء اللہ کا سال کا رستہ جو ہے یہ انامتا الم کا رستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے اس رستے میں پکار ہے تو صرف کس کی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کو لوگ داتا گجبخ کہتے ہیں علی ابن عثمان الحجویری ان کی کشف المحجوب کتاب اٹھائیے پڑھیے بشرتے کہ کسی بندے دے پتر نے ترجمہ کیا ہوے کسی قبر پرست نے ترجمہ نہ کیا ہو ترجمہ کرنے والا کوئی مواہد ہو وہ کتاب اٹھائیے پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کی گنیت الطالبین اٹھائیے اٹھائیے گنیت الطالبین فتول غیب میرات الحقیقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اٹھائیے سلطان باہو کے ابیات اشیات اشار اٹھائیے خواجہ معین الدین چشتی کا دیوان یا ان کی کتابیں اٹھائیے انہیں پڑھیے حضرت علی حجویری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت سلطان باہو حضرت معین الدین اجمیری ان تمام اولیاء اللہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ سجدے اور پکار کے لائق ہیں تو صرف کون ہے اٹھا لیجیے کتاب اتھالی. حضرت علی حجویری نے یہی لکھا شیخ ابد ال کادر رحمت اللہ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا میرا بیٹا تم اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہو تیرے شاگرد ساتھ ہوں تیرے نوکر ساتھ ہوں تیرے خادم ساتھ تو گھوڑے پہ سوار ہو تیرا چابک اور تیری چھڑی ہاتھ کی اگر گر جائے بیٹا اس چابک کے اٹھانے کا سوال کسی سے نہ کرنا خود اتر کے اٹھا لینا اس توحید کی س... سبق القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے گنیت الطالبین اپنی کتاب میں فطول غیب اپنی کتاب میں میرات الحقیقت اپنی کتاب میں انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے تو یہ رستہ ہے علیہم کا اس رستے میں یہ رستہ ہے نابو و کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب بڑی بحث ہم نے توحید پہ کرنی گزشتہ کئی درسوں سے ہم یہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ مغزوب علی ان سے مراد یہودی اور ظالین سے مراد آج سورت فاتحہ کا انتالیسواں درس ہے آئندہ درس اس سورت کا آخری درس ہوگا ان کوشش کروں گا کہ میں اس کو سمیٹ اگلا درس چالیسواں درس ہوگا اور آخری درس ہوگا سورت فاتحہ کا اس کے بعد کا جو درس ہے اکتالیسواں درس اس درس میں انشاءاللہ ان چالیس درسوں کا خلاصہ بیان کریں پورا احاطہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے چالیس درسوں میں کیا کہا یا فاتحہ میں کیا کچھ کہا گیا یہ اکتالیسواں درس ہوگا یعنی اس جمعے سے بعد والا جمعہ جو آئے گا مغلوب علیم سے مراد یہودی اور زالین سے مراد بولو ہر نماز میں کیا کہتے ہو کہتے نہیں ہو کہلوایا جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے رستے پہ نہیں چلنا اور عیسائیوں کے رستے پر بھی صرف عقیدے میں کہ وہ مشرق ہیں وہ شرکت کرتی ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں تم نہ پکارو بس نہیں ویدا ہم یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ رہن سہن میں عملی زندگی میں قیام و تعام میں خراش تراش میں لباس میں تعلیم تہذیب تمدن اقتصادیات معاشیات سیاست عدالت حکومت تجارت معیشت صنعت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار گفتگو اخلاق لباس زبان تعلیم ہم کسی بات میں بھی یہودیوں کی پیروی نہیں اور ہم عیسائیوں کی پیروی بھی نہیں یہ ہر نماز میں کہتے ہو اب اپنے گریبانوں میں جھانکیے ہر نماز میں جو رب سے یہ وعدہ کرتے ہو اس پر کتنے فیصد پورا اترتے ہو کیا تمہیں یہودیوں کی تہذیب پسند نہیں کیا تم عیسائیوں کی نکالی نہیں کرتے ہو میں زیادہ مثال نہیں دینا چاہتا تعلیم کی مثال لباس کی مثال شکل و صورت کی مثال اسے چھوڑیے کیا سیاست و حکومت میں سیاست کرنے میں اور حکومت کرنے میں ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی نہیں کرتے بولتے کیوں نہیں یہ جمہوری نظام اسلامی نظام ہے انہیں کا نظام نہیں ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں لباس میں پیروی کرتے ہیں تہذیب میں پیروی کرتے ہیں چلو چھوڑیے اس بات کو یہ جو اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہو یا اپنی سالگرہ مناتے ہو یہ کس کی رسم ہے عیسائیوں کی پھر نماز میں کیوں کہتے ہو غیر منظوب علیہم ولازو علیم ہمیں یہودیوں کے رستے سے بھی بچا اور ہمیں عیسائیوں کے رستے سے بھی اگر اس دعا پہ پورا اترنا ہے تو پھر تہذیب و تمدن میں تعلیم و تعلق میں اخلاقیات میں شادی و غمی میں عملی زندگی میں اپنا کعبہ اور اپنی سمت مکے اور مدینے کی طرف رکھنی ہوگی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہو اپنا رخ درست کرو اپنی سمت درست کرو اور درست سمت کیا ہے عملی زندگی اس طرح گزاریں گے جس طرح اللہ کی انبیاء گزارتے تھے عملی زندگی اس طرح گزاریں گے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے شادی اور غمی اس طرح کریں گے یہ کھڑے ہو کے کھانا یہ کھڑے ہو کے پینا یہ امبیا کا رستہ ہے کس کا رستہ ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے کبھی آپ نے غور ہے اس بات کو شادی ہوتی ہے نا شادی ہر رسم ہر کام غیر شریف منگنی اس دن غیر شری کام بارات غیر شریف کھانے غیر شری لیٹنگ آتش بازی مہندی کے جلوس عورتوں اور مردوں کا اختلاط جوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو کے ناچنا مہندی کا جلوس نکالنا سب غیر شریع فا. جب بیٹھیں گے نا نکاح کے وقت جی مار ماہر شری رکھنا جی ہوں شریعت یاد آئی ہے سوا بتی اس میں پیسے تھوڑے ہیں نا مار جی ایسا شری رکھنا جی پچھوں تو تریت بالکل تھم دتی ہیں ہر کام غیر شری کم کم مہر چار تولے چاندی بنتا ہے چار تولے چاندی جس زمانے میں چار تولے چاندی کی قیمت سوا روپے تھی نا اس وقت علماء نے سوا روپے مقرر کر دیے تھے چاندی پتہ نہیں کتنے پہنچ گئی ہے توڈا سوا ختم نہ ہو سوا بتی تو سوا یہ حالت کی حد ہوتی مار مقرر کرنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق یہ جہیز یہ شری رسم ہے بولتے نہیں ہوں شری ہے ہندوؤں کی ہے ہندوؤں کی رسم ہے میں جہیز شریعت میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے جو لوگ جہیز فاطمہ, جہیز فاطمہ جہیز فاطمہ جہیز فاطمہ کی بات کرتے ہیں میں اگر ان کو جہیز فاطمہ کی حقیقت بتلا دوں دنگ رہ جاؤ حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا نبی پاک نے حضرت علی سے کہا کچھ پیسے شیسے بھی ہے نہیں کہ کوئی نہیں کس کو کہا دولے کو دولے کو دولے کو کس کو کہا پیسے ہیں نہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں فرمایا کچھ تو ہوگا کہ یہ ایک ذرہ ہے فرمایا جا بیچ کے آتے اس سے پیسے من لے آ کے دے یہ داماد کو کہہ رہے ہیں داماد کو یہ ذرا بیچنے کے لیے نکلے ہیں لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں جس طرح زنجیر ہوتا ہے لڑائی کے موقع پہ پہن لیتے ہیں تاکہ دشمن تلوار چلائے تو حملہ کڑیاں ہیں لوہے کی آگے سے حضرت عثمان مل گئے حضرت عثمان نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی کہ عثمان بھائی فاطمہ کو فاطمہ سے شادی یا نکاح ہے نبی پاک نے فرمایا یہ زیرا بیچ کے آپ آزار میں جتنے پیسے ملتے ہیں مجھے لا کے حضرت عثمان کاروباری آدمی تھی حضرت عثمان تاجر آدمی تھی حضرت عثمان کو منڈیوں کے بھاؤ کا پتا وہ جانتے تھے یہ زیرا کتنے کی ہے فرمایا بازار جو بیچنا چاہتے ہو مجھے بیچ دو فرمایا تم لے لو یہ کتنے کی حضرت عثمان کہتے ہیں جتنے پیسے مانگ لو جتنے پیسے مانگو وہ ان پہ چھوڑتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں زرہ کی کڑیاں گنتے چلے جاؤ ہر کڑی کے بدلے درہم لیتے چلے جاؤ چار سو اسی کڑیاں حضرت عثمان کو پتا تھا یہ لوہے کا زنجیر چار سو اسی درم کا نہیں ہے لیکن وہ حضرت علی کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت علی کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ تعاون کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی عزت نفس کا خیال کر کے یہ چار سو سی برم لے کے پلٹے حضرت عثمان نے فرمایا ٹھہرو پیسے لے لیے کہ لے لیے کہ ذرا میری ہو گئی کہ ذرا آپ کی ہو گئی حضرت عثمان نے فرمایا یہ زرا بھی لیتے چلے جاؤ پہن کے جہاد کرتے رہنا جب تک جہاد کرتے رہو گے مجھے بھی سواب ملتا رہے گا زرا بھی واپس کر چار سو اسی دنم نبی اپاک کو آ کے دی. یہ سارا واقعہ بھی سنایا نبی اپاک نے اپنی جھولی اٹھا کے عثمان کو دعائیں دینی چاہیے رضی اللہ تعالی وہ جو پیسے آئے چار سو اسی وہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بھیجا جاؤ اور بازار جا کے فاطمہ کا سامان لے آؤ پیسے کس کے تھے بولو داماد کے کس کے داماد کے اور یہاں جہیز جب ملتا ہے تو پیسے داماد دیتا ہے کہ لڑکی کا باپ دیتا ہے پھر جہیز فاطمہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ ہے جہیز فاطمہ کی حقیقت یہ ہندوانہ رسم ہے شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے شریعت کہتی ہے لڑکی کا باپ اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے جس بیٹی نے سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال بیس سال جس بیٹی نے دن رات اس کے ساتھ گزارے اور جس سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اس دن وہ اپنا دل کاٹ کے تیرے حوالے کر رہا ہے اتنا بڑا کبھی کائنات میں ظلم ہوا کہ لڑکی بھی توں دے تو منجی بسترہ بھی توں دے یہ تیرے کو توا پرات کوئی نہیں کھان پین کا سامان کوئی نہیں منجی بسترہ کوئی نہیں پھرے ایک نہ کر چھوڑ اگر یہ مہیا تو کرنا مکان تو مہیا کر سامان مہیا کر پھر جب شادی ہوتی ہے وہ لڑکی کا باپ جس نے آج اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا کرنا ہے پانچ سو باراتی لے کر اس پر حملہ کیا جاتا ہے حملہ انہوں نے خواہ بھی صحیح یہ شریعت ہے یہ اسلام کہتا ہے برات کا کھانا اور جہیز شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ ہندوانہ رسم ہے ہندوؤں سے اسلام میں آئی اور سالگرہ کی رسم عیسائیوں سے تم نماز میں پڑھتے ہو غیر المنزوب علیہم جن پہ غزب ہو گیا جو کافر ہیں جو منکر ہیں ہمیں ان کے رستے پر نہ چلا ہمیں انمتا علیہم کے رستے پر یہودیوں کی زبان تمہیں اچھی لگتی ہے یہودیوں کا لباس تمہیں اچھا لگتا ہے یہودیوں کے قوانین تمہیں اچھے لگتے ہیں عیسائیوں کی رسمیں تمہیں اچھی لگتی ہیں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے سفا نمبر ایک سو چھ <تصفح> نمبر ایک سو چھ سورت کا نام ہے سورت مائدہ پارہ ہے چھٹا پارہ چھٹا سورت کا نام سورت مائدہ صفحہ ایک سو چھ آیت نمبر ہے اکاون جہاں رکو ختم ہو رہا ہے صفے کے درمیان میں اگلا رکو شروع ہو رہا ہے یا آمنو اے ایمان والو اے ہمارا کلمہ پڑھنے والو اے ایمان کا دعوی کرنے والوں لا تخل یہودا نہ بناؤ یہودیوں کو ون اور عیسائیوں کو اولیاء دوست اولیاء حامی اولیاء مددگار کوئی سمے نہ کر لو دوست کا مینا محبت کا مینا سب سے صحیح مینا ہے یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ عیسائیوں سے پیار مت کرو جب جب بندہ کسی کی نقل اتارتا ہے یہ اس کے ساتھ پیار کی علامت ہے اس کا لباس اچھا لگتا ہے اس کی تعلیم اچھی لگتی ہے اس کی زبان اچھی لگتی ہے اس کا تمدن اچھا لگتا ہے اس کی تہذیب اچھی لگتی ہے اس کا رہن سہن اچھا لگتا ہے اس کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے تب اس کی نکالی کرتا ہے اللہ نے منع کیا یہودیوں اور عیسائیوں کو دلی دوست مت بناؤ باز ہوں او لیاؤ باز ان میں سے ایک دوسرے کا دوست ہے وہ تمہارے دوست ہو نہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی عیسائی عیسائیوں کے یہودی یا عیسائی یہودیوں کے اور یہودی عیسائیوں کے یہودی ہندوؤں کے اور ہندو یہودیوں کے عیسائی سکھوں کے اور سکھ عیسائیوں کے الکفر ملتوں واحدہ اسلام کو مٹانے کے لیے کفر ایک ملت ہے جب اسلام کی دشمنی کی بات آئے سب اکٹھے ہوتے ہیں سب مل جاتے ہیں باز ہو مولیا ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کا دوست ہے ب میت وم من ذرا غور سے اس کو سنیے گا ب میت وم من اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا جو کوئی ان سے محبت کرے گا من تم میں سے فین من وہ بھی ہوگا انہیں میں سے من تشبہ بک فا من فاہ جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے ہم قیامت کے دن اس کو اسی قوم میں کھڑا کر دی وہ من ہوں من اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے من کم تم میں سے فن ہوں من پس وہ دوستی کرنے والا ان ہی میں سے ہو جائے گا ان اللہ یہ دل بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں یہاں روکا یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی ان کی عادات کو نہیں اپنانا ان وہ جو کام کرتے ہیں تم نے ان کاموں سے بچنا ہے یہ جو شریعت کہتی ہے دس محرم کا روزہ ہے نا دس محرم کا روزہ یہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے فرض تھا جب آم مدینے میں آئے یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے دس محرم کا آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتی ہو انہیں کہا جی اس دن حضرت موسا علیہ السلام کو نجات ملی فرعون گرک ہوا اس خوشی میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اور یہودی ہو جتنا تعلق تمہارا حضرت موسا کے ساتھ ہے نا ہم مسلمانوں کا تعلق اس سے زیادہ ہے حضرت موسا کے ساتھ آئندہ سال ہم بھی روزہ رکھیں گے تو دس محرم کا روزہ رمضان البارہ کے روزے سے پہلے فرض تھا جب رمضان البارہ کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ مستحب کے درجے پر آ گیا اپنی وفات سے ایک سال پہلے نبی پاک نے فرمایا تھا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو دس محرم کے ساتھ ایک دن مزید روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو تاکہ ہماری یہودیوں سے مشابہت پیدا نہ ہو اس لیے کہ اس دن کا تو وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں یہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی لہذا ہم کتنے روزے رکھیں گے تو یہ جو نماز میں حکم دیا گیا نماز میں ہلنا نہیں بادلوں کی عادت ہے یوں ہلتے رہتے ہیں یا آگے پیچھے یوں ہلتے رہتے ہیں یا پڑھتے ہوئے یوں ہلتے ہیں شریعت نے منع کیا نماز میں کمول کال تین کے ساتھ کھڑے رہو حرکت نہیں کرنی ہلنا نہیں یہ کیوں منع کیا حدیث میں آتا ہے یہ اس لیے منع کیا کہ یہودی لوگ جب اپنے طرز پہ عبادت کرتے تھے تو وہ اپنی عبادت میں حرکت کیا کرتے تھے یہودی اپنی عبادت میں حرکت کرتے تھے اپنے جسم کو حرکت دیتے تھے چنانچہ نبی پاک نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے بدن کو حرکت جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ نبی پاک نے روکا کہ یہودیوں والے افعال چھوڑ دو عیسائیوں والے اعمال چھوڑ دو افعال اور اعمال اور عقائد اور تہذیب اور تمدن اور تعلیم اور عمل وہ اپناؤ انمتا جو ان لوگوں کے ہیں جن پر رب نے کیا کیا ہے انعام کیا ہمارے ایک دوست نے جو فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس نے کہا ہے کہ فلاں مولوی صاحب سے آپ مناظرہ ہار چکے ہیں اور اس کے پاس کیسٹ موجود ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں کافی پریشانی ہے کیوں بھائی آپ کو پریشانی کیوں ہوگی اس میں پریشانی والی کون سی بات وہ کہتا ہے میرے پاس کیسٹ موجود ہے اس کو کہو دے کیسٹ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے اگر وہ کیسٹ دے دے اس کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت اس کو کہو کیسٹ دے اس کام پہ پہلے لکھواؤ کہ اگر تیسٹ پیش کر دے میں تیرے مسلک پر اور اگر تو کیسٹ پیش نہ کر سکے تو تو اسے سے پوچھو کیسٹ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے سب غلط ہے لوگ غلط باتیں کرتے رہتے آج کل کے بریلی مسلک کے آدمیوں کو اہل کتاب کہہ سکتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیعت جائز ہے یا نہیں جس زمانے میں نبی پاک کے وقت یہودی اور عیسائی تھے وہ مشرک تھے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن نے اہل کتاب کہا کہ کوئی نہیں کہا کیوں کہا اس لیے کہ وہ آسمانی کتاب کے قائل ہیں آج کے جو مشرک اور قبر پرست ہیں یہ بھی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو یہ اہل کتاب کے حکم جو آدمی کہتا ہے نبی کرام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور جو آدمی آپ کی قبر مبارک پر و سلام پڑھتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں کیا اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں جو آدمی کہتا ہے کہ نبی پاک انہیں کانوں سے اور انہی آنکھوں سے یہ جو جسم کی آنکھیں ہیں اور جو جسم کے کان ہیں انہی کانوں سے اور انہی آنکھوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں جس بندے کا یہ عقیدہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ مولانا مفتی کفیت اللہ کا فتوا رحمت اللہ میرے تین جمعہ درس کے رہ گئے میرے دل پہ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے آ نہ سکا یہ بھائی ہمارے مستقل سننے والے ہیں درس کے ان کو دل کا اٹیک ہوا ہے ان کے لیے ہم دعا کریں گے صاحب اور والدہ صاحبہ مشرق ہوں تو ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے آپ نے کہا تھا کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے برائے مہربانی کے ساتھ جواب دے یار میں نے کہا تھا کھانا کھانا جائز ہے کھانا کھانا اور قربانی میں حصے دار بننا اس میں فرق ہی کوئی نہیں اللہ کے بندے قربانی عبادت ہے کھانا کھانا عبادت نہیں ہے اتنا نہیں سمجھ رہے ہو قربانی دینا کیا ہے عبادت اس میں شامل ہو جائے گا تو نہیں ہوگی کوئی مشرق آدمی ہے عیسائی ہے ہندو ہے ویسے وہ صاف ہے کوئی پلیت نہیں ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں اس میں کوئی عرج نہیں حضرت وسلم کی لاکھوں حدیث مبارکہ موجود ہیں ان میں سے فقط ایک ایسی حدیث ہو جس میں آپ نے فرمایا ہو ہم اپنی قبروں میں زندہ نہیں اور پڑھے گئے صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس نہیں سنتے اور میرے بھائی کسی مولوی کے پاس بیٹھو اور جاہلو اور جاہلو کسی عالم کے پاس بیٹھو دلیل نفی کرنے والے کے ذمے نہیں, نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی دلیل ہوتی ہے مدئی کے ذمے کیوں نہیں سمجھ رہے ہو اس بات کو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء اپنی انہی قبروں میں زندہ ہیں اور انہی قبروں میں ہماری بات سنتے ہیں دلیل ان کے ذمہ ذمے دلیل ان کے ذمہ ذمے میرے پاس تو قرآن کی دلیل ہے میرے پاس تو قرآن کی دلیل ہے سورت ان ناہل اور اس میں مطلق ہے سب چیز کا اس میں ذکر ہے آپ حدیث مانگتے ہیں میرے پاس قرآن پاک کی دلیل موجود ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بلزین ید من دون نیلا سفا 243 دو سو ہے سورت کا نام ہے سورت نحل سورت نحل 243 سو اور چودواں پارا اور آیت نمبر ہے بیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلزین من دون مندون اور جن کو وہ پکارتے ہیں من دون اللہ بولو بولو